يوم من كأنهم الى نصب جس دن وہ اپنی قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے کہ گویا وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی آواز کی طرف اس طرح تیزی کے ساتھ دوڑیں گے جیسے کوئی گمگشتے راہ نشان راہ کو دیکھ کر اس کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے ان کی نگاہیں ذلت و رسوائی سے جھکی ہوں گی اور ان کا پورا وجود ذلت کے بوجھ تلے دبا ہوگا آنکھیں جھکی ہوں گی جسم و جان کی ہر حرکت بند ہوگی اور زبان گنگ ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا وبالله التوفيق